معز و مکرم حاضرین آج کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں میں چار طرح کے لوگ نماز کے حوالے سے پائے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بالکل یا نماز ہی نہیں پڑھتے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں جب چاہا پڑھ لیا جب چاہا چھوڑ دیا کبھی دن میں ایک نماز پڑھ لیا کبھی دو نماز پڑھ لیا اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو مسنون طریقہ ہے آپ سے جو ثابت شدہ طریقہ ہے اس مصنون طریقے پر نہیں ہوتی ہے چوتھا قسم ان لوگوں کا ہے یا چوتھی قسم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے آج کے درس میں یا آج کے خطبے میں میں, میں انشاءاللہ اللہ اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی جب مسجد وہاں تھی تو وہاں بھی اس موضوع پر لگاتار میں نے کئی خطبہ دیا تھا لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس خطبے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے آج بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ دوبارہ ان کو تمبی کی جائے تسکیر کی جائے اور یہ موضوع ایسا ہے جس پر بار بار لوگوں کی تمبی کرتے رہنا چاہیے تذکیر کرتے رہنا چاہیے ہو سکتا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو لیکن اس کی نماز اللہ کے درگاہ میں قبول نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ کے تشریف لائے سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا کہا جاؤ دوبار نماز پڑھو تو میں نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ آپ نے اس کو ایسی واپس کر دیا پھر اس نے کہا کہ میں اسے بہتر طریقہ نماز ہوں تمہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا اس حدیث کو المسی صلاحت کہا جاتا ہے جی اور آپ نے تفصیل کے ساتھ اسلام کے جو اکثر ارکان ہیں واجبات ہیں ان اکثر چیزوں کا آپ نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا ایک دوسری حدیث ہے ابو حمید سعیدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں پرانے اسلام لانے والوں میں سے ہیں انہوں نے دس صحابہ کرام کے سامنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھایا ابو داؤد اور ترمیزی کی صحیح روایت اس کی اصل بخاری کے اندر موجود ہے دس صحابہ کرام کے سامنے انہیں میں سے ایک صحابی ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تو باقاعدہ یہ دو حدیثیں جو ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ان دونوں حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اکثر باتیں آ گئی ہیں اکثر باتیں کچھ باتیں کسی اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں لیکن ان دو حدیثوں کے اندر نماز کے جو ارکان واجبات ضروری چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں دونوں حدیثوں کے اندر تقریباً آ گئی ہیں قبل اس کے کی میں اپنی گفتگو نماز کے تعلق سے بیان کروں یہ بھی تنبی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس طریقے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں عورت کی نماز کا طریقہ مرد سے الگ نہیں ہے طریقہ ایک ہی کیفیت ایک ہی ہے کچھ چیزوں میں فرق ہے عورت پر اذان نہیں ہے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے عورت کی سب پچھلی سب بہتر ہوتی ہے مرد کی اگلی سب بہتر ہوتی ہے اگر عورت نماز میں بھول جائے تو اس طریقے سے پر تعلیم آرے گی وہ اگر عورت نماز میں بھول جائے اور اگر مرد بھولتا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہہ کر یاد لایا جائے گا تو کچھ فرق ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی ویسی نماز پڑھے گی دونوں کے طریقے میں کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد روزہ رکھتا عورت بھی اسے روزہ رکھتی ہے جیسے مرد حج کرتا ہے اسے عورت بھی حج کرتی ہے مرد جیسے عمرہ کرتا عورت بھی اسی عمرہ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں سب کے پیشوار رہبر ہے آپ نے عورتوں کو الگ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا آپ کی نماز سارے لوگوں کے لیے ساری امت کے لیے دو باتیں ذہن میں رہی ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ حدیث ابو احمد رضی اللہ کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے دس صاحب کے کے سامنے اللہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا انہوں نے کیا کہا انا کمب صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سب زیادہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جاننے والا پرانے صحابی ہیں اللہ کسور کے ساتھ رہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے پیش کرو کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچے کو یا کسی کو بھی نماز پڑھ کر کے ہم اس کو سکھا سکتے ہیں کوئی نماز جیسے آپ کو کسی کو بتانا ہو تو آپ دو رکعت پڑھ کر کے اس کو سکھائیے کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی نماز ہوتی تھی تو انہوں نے باقاعدہ دکھایا پڑھ کر کے کیسے اللہ کے رسول علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کان رسول وسلم صلاح رفید اللہ رسول صلاح اللہ وسلم جب نماز کے لیے کڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حتٰ بہما من قبے اپنے دونوں کندھوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں شروع ہونے سے پہلے سما پھر اللہ اکبر کہتے تھے حت یقر رقل عظمین یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر اڈی اپنی جگہ پر آ جائے اعتدال کے ساتھ آپ برابر کھڑے ہو جاتے تھے سما یقرا پھر آپ پڑھتے تھے اب یہاں نہیں بتایا کیا پڑھتے تھے دیگر حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ دعائیں پڑھتے تھے فاتحہ پڑھتے تھے اور دیگر آتے آپ اللہ اکبر کہتے تھے فَيَا رفع زی تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے، یہاں تک کی اپنے دونوں کندوں کے برابر کر لیا کرتے تھے رکو میں جانے سے پہلے رفادین کرتے تھے جیسے پہلی بار رفا کرتے تھے جسے بار کرتے تھے، دوسری بار بھی رفادین کرتے تھے اس کے بعد پھر آپ رکو کرتے تھے اور اپنے دونوں ہتھیلی یہ کا نام ہے جو آپ کی کلائی ہتھیلی ہے یہ ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے سب دل پھر آپ اعتدال کے ساتھ رکو کرتے تھے فلاں یا سب ولاک نے نہ سر کو نیچے جھکا دیتے اتنا اوپر کرتے تھے بلکہ برابر یعنی سر اور پیٹھ آپ کی برابر ہوتی تھی یعنی کہ سر نیچے ہو جائے آدمی جھکا لے یا سر اوپر کر کے کر لے ایسا نہیں بلکہ سر اور پیٹ آپ کی برابر ہوا کرتی تھی سم میرف اور پھر آپ نے سر کو اٹھاتے تھے ظاہر بات اس میں دعا پڑھتے تھے جو رقو کی دعا آتی ہے پھر اپنے سر کو اٹھاتے تو کیا کہتے سمی اللہ علیہ منحمد سم میرفادیا بہما من کی بے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے برابر یہ تیسری بار ہو گیا رفاید نماز کے اندر پہلی بار نماز شروع کرنے سے پہلے سب لوگ کرتے ہیں لیکن رکو جانے سے پہلے رکو کے بعد بہت کم لوگ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے اندر چار مقامات پر رفا آپ کیا کرتے تھے ایک تو شروع میں نمبر دو رکو میں جانے سے پہلے نمبر تین رکو سے سر اٹھانے کے بعد نمبر چار اگر تین رکعت یا چار رکعت والی نماز ہوتی تھی تو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آپ رفا کرتے تھے جیسا کہ بھی حدیث کے اندر آئے گا محمد سعدی کی حدیث کے اندر تو کہتے ہیں کہ آپ سمی اللہ کہتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, سجدے کے لیے ثم يهوي الى الارض فيراب जमीन کی طرف جھکتے فاجافيا يديه عن جنبيه جب اپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بازوؤں سے دور رکھتے تھے یعنی اپنے ہاتھوں کو بازو سے ملا کر کے نہیں رکھتے تھے بلکہ دور رکھتے تھے اٹھا کر کے ثم يرفع راسه پھر اپنے سر کو اٹھاتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد ويسني رجله اليسرى فيقد عليها اور اپنے बाएं پاؤں کو موڑ دیتے تھے زمین پر اور اس پر بیٹھ جاتے تھے آپ اس کو افطراج کہتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ آپ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے وہ یار فوراس پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے پریشر کو اٹھاتے وہ اس نگری جلس را پھر آپ کیا کرتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر کے موڑ کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے سیدر جا کل ہی یہاں تک کہ ہر ہڈی جگہ پر واپس آ جائے اسی طریقے سے کھڑے ہوتے تھے برا حتی من کب برا اللہ ابر کہتے ہیں کہ جب آپ تیسری رکات کے لیے کھڑے ہوتے دوسری رکاعت کے بعد تو آپ رفا دین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کی تک اٹھاتے جیسے آپ نے نماز کے شروع میں کیا تھا سُمَّ فی پھر آپ باقی نمازوں میں ویسی کرتے تھے جیسے پہلے رکعات کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا حتا کا الطیفی تسلیم اخرا وکن علاشر تو جس رکعت کے اندر سلام پھیرنا ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیتے تھے اور اپنے سرین پر بائیں سرین پر اس کو زمین پر رکھ کر کے آپ بیٹھ جاتے تھے اس کو تور کہا جاتا ہے جس رکات میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں بائیں پاؤں کو آدمی کیا کرتا ہے باہر نکالتا داہنی طرف سے اور زمین پر بیٹھ جاتا اور بایاں پاؤں اس کو اس کا کدھر ہوتا ہے دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر ہوتا ہے آپ نے اختصار کے ساتھ طریقہ بتایا کال صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کیا فرمایا تم نے سچ کہا سچ فرمایا اللہ کے رسول ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے یہ کس کی روایت ہے بداود اور ترمیزی کی روایت ہے اور اس کی اصل بخاری کے اندر موجود ہے تو یہ حدیث اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے حوالے سے اور ایک دوسری حدیث صلاحی ہے جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے آپ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خلاصہ اور طریقہ نکلتا ہے نمبر ایک سب سے پہلے ہم بتا دیں نیت کے تعلق سے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو نیت کرتے ہیں زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی جمعہ کی ظہر فلاں نماز کی اللہ کے واسطے چار رکعت تین رکعت دو رکعت جو نماز ہوتی ہے اللہ کے واسطے میرا موقع شریف اس کے بعد بسم اللہ اللہ عبر کہ نماز شروع کرتے ہیں غلط ہے یہ یہ بدھات ہے علماء نے اس کو بدات قرار دیا اللہ کے علیہ, علیہ وسلم کبھی زبان سے نیت نہیں کرتے تھے ادا نیت دل کے اردے کا نام آپ مسجد میں آئے یہی آپ کی نیت ہے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے آپ فضل کے لیے آتے ہیں فضل پڑھنا آپ کو آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے دل کے اندر رہتی نیت ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے اس کو زبان سے ادا کرنا یہ دین کے اندر بدات اور بدھات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اس لیے اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر مولو سماعیہ نبی نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں ہے کسی بھی عبادت کی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا آپ کی نیتوں سے واقف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو پہلی بار جب نماز میں داخل ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے اس کو تقبیر الاحرام کہا جاتا ہے تقبیر الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کے اوپر پہلے جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں آپ بات نہیں کر سکتے کھانا نہیں کھا سکتے احرام مطلب حرام اب آپ پر بہت ساری چیزیں جو پہلے حلالتیں حرام ہو گئیں اسے اس کو تک الاحرام کہا جاتا ہے آپ بات نہیں کر سکتے چل پھر نہیں سکتے ہاں اگر پہلی سب میں جگہ خالی ہے تو آپ دوسری سب سے پہلی سب کے اندر آ سکتے ٹھیک ہے یہ منع نہیں ہے یا آپ کا موبائل بج رہا ہے تو آپ موبائل ہاتھ ڈال کر کے موبائل بند کر دیجئے یہ نہیں منع ہے بہت سارے لوگ موبائل بجتا رہتے ہیں موبائل نہیں بند کرتے غلط ہے طریقہ یہ جی ہاں اسلام کے اندر غلط حرکت منا نماز میں جس کا ثبوت نہیں جس کو ضروری انسان کرے گا اس لیے آپ حقوق کرتے ہیں سجدے کرتے اٹھتے بیٹھتے رفادین کرتے ہیں سب حرکت ہے یہ لیکن یہ نماز کا حصہ اس لیے نماز کے علاوہ کا جو عمل ہے وہ نہیں کیا جائے گا انسان بلا وجہ کے چل پھر نہیں سکتا کھا نہیں سکتا بات چیت نہیں کر سکتا ساری چیزیں منا تو پہلی بار جب اللہ اوپر کہیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیے یا اپنے کان کی لو تک اٹھائیے دو آتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب ابن ابر فرماتے کہ اللہ قرص صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا کرتے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کان قلعہ تک یہاں تک اٹھایا کرتے تھے لیکن کان پکڑتے نہیں تھے ہمارے یہاں کچھ لوگ کان پکڑ لیتے ہیں غلط ہے طریقہ یہ, یہ وہ سوسا ہے خالی آپ اگر کندھے تک اٹھا لیے تو بھی ادا ہو گیا تھوڑا اوپر اٹھا لیے تو بھی ادا ہو گیا کان پکڑنے کا ثبوت کسی بھی حدیث سے نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے وائل بن حضرت اللہ فمت کی صلی تمام میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر آپ نے ہاتھ باندھا یہ میں نے خدمہ کی حدیث ہے غلوب رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نماز کے اندر دیکھا مسلم احمد کے حدیث ہے بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سینے جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا کرتے تھے بخاری مسلم کے اندر آپ کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہے لیکن نہیں بیان کیا گیا کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے لیکن جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا ہاتھ آپ کے سینے ہی پر رہے گا جو طریقہ بتایا گیا کہ آپ رد ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر یہ کلائی اس کلائی کے اوپر رکھتے تھے اور یہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے اگر آپ ایسا رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ کندھے سے یا آپ کے سینے سے نیچے نہیں جائے گا کہ ناف کے نیچے تک آپ کا ہاتھ چلا جائے اللہ ایک انسان جھک گیا ہو ایک دم تو ممکن ہے لیکن اگر برابر کھڑا ہے تو انسان کہا سینے پر رہے گا یا بہت ہو گیا تو سینے سے تھوڑا سا نیچے رہے گا لیکن پیٹ کے اوپر یا پیٹ کے نیچے ناف تک اس آدمی کا ہاتھ نہیں آئے گا اگر وہ طریقہ اپنائے گے تو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے کرتے تھے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ دعائے سنا پڑھیں گے دعائے سنا بہت ساری ہیں کسی بھی دعائے سنا کو آپ پڑھ لیں گے آپ کی وہ جو ہے ادا ہو جائے گا پانچویں بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سور فاتحہ اللہ کے اللہ عل سے بخاری صلاح علم اللہ قلعہ وفاتحہت الب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے ایک عام بات کہی جو بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا چاہے اکیلا ہو امام کے پیچھے ہو منفرد ہو فرد نماز ہو نفل نماز ہو جہری نماز ہو سری نماز ہو کسی بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے آپ فرماتے لا صلات اللہ صلاح علیہ اللہ قڑا وفاتحہ تل کتاب ایسی وہ بات ابھی نہ کی ہے کہ وہ اب کی روایت ہے کہتے ہیں مسلم کے احباؤد اور ترمیزی وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول وسلم امرت و فضر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر خراب بوجھل ہوگی گرا گزرنے لگی تو آپ نے سلام پھیرنے کی بات کہا کیا تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو تو لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں پہلے پہلے کیا تھا شروع میں آپ کے پیچھے سور فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دیگر سورت بھی پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اللہ تفال قرآن تم نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی فجر کی نماز جہری نماز ہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہے یہ. اس میں آپ نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ایسے بحر کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ منص اللہ علامیہ بے قرآن فیح خدا جم صلاح تین تو آپ جو نماز پڑھے سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص سے ناقص ہے لوگوں نے کہا امام کے پیچھے کیا کریں تو آپ نے کہا تم اپنے نفس کے اندر دل میں پڑھ لیا کرو دل میں پڑھ لیا کرو امام کے پیچھے دل کے اندر پڑھ لیا کرو ہم نماز میں سور فاتحہ کو پڑھتا بندہ رات بھی سنتا ہے حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے لہذا وہ خاموشی کے ساتھ سورے فاتحہ پڑھتا ہے اس کی زبان حرکت کرتی ہے اور آواز نہیں نکلتی لہذا سنتا بھی ہے اور سور فاتحہ بھی پڑھتا ہے تو ابو ضلع نے فرمایا کہ تم دل کے اندر پڑھ لیا کرو یہ صحیح مسلم کی روایت تو سور فاتحہ پڑھنا نماز کا ضروری حصہ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس کے بعد اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آپ آمین کہیں گے واحد بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو جب آپ نے غیر علیہم الحمۃ علین کہا تو آپ نے بلند آباز سے آمین کہی اور ابو داود کی صحیح روایت ہے ابو ورض اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم مغدوبی علیہم الدو علین کہتے تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. یہاں تک کہ فیل سب میں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی آمین کو سن لیا کرتے تھے ابن خزیمہ بحقی ابن ابان کے حدیث ہے ابو فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جب امام آمین کہ تم بھی آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ آمین کہنے کی فضیلت ہے کہ انسان کو جہری نماز نے بلند آواز سے عامین کہنی چاہیے لیکن امام کے بعد اور اگر امام نہیں آمین کہتا تو اب بھی آپ کو آمین کہنا ہے یعنی کہ امام کہے گا تبھی امین بلند آواز سے کہیں گے ایسا نہیں ہے اسی لیے آپ نے کیا فرمایا جب غیر مقدوب الم عبدالین پڑھیں تو آمین کہیں تو امام کے بعد لیکن کہنا ہے آپ کو اگر امام بلند آواز سے آمین کہتا ہے تو کچھ لوگ امام سے پہلے کہہ دیتے غلط ہے امام کے بعد انسان کو کہنا اس کے بعد کوئی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ ملا اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں ہنستے نے ربا فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ میں نے بیت اللہ میں دو سو صاحب کرام کو دیکھا کہ جب امام دوالین کہتے تو سب برم دباس کہتے تھے یہاں تک کہ مسجد حرام گونج اٹھتے تھے دو سو صاحب کرام بہت سارے صاحبا نے بیان کیا اس کے بعد کوئی اور صورت ملائے آپ اس کے بعد آپ رقو میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے اور رفا دین کریں گے اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے گزر چکی کہ رقو میں جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رفا دین منسوخ نہیں ہوا ہے اگر منسوخ ہوا تو پہلی بار کیوں کرتے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ابو احمد شاعدی نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صاحب کرام کے سامنے پڑھ کر کے طریقہ بتایا ابو بکر عمر علی ابھی آئے کی باتیں یہ سب رفا دین کیا کرتے تھے تو آپ کیا کریں گے رک میں جانے سے پہلے عبداللہ بن ظبر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ رفع دین کرتے رکو میں جاتے رفا کرتے رکو سر اٹھاتے رفا دین کرتے اب صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز شروع کرتے اللہ تو رفا کرتے جب آپ رکو میں جاتے رفادین کرتے جب آپ رکو سر اٹھاتے تو رفا کرتے اس طریقے سے عبداللہ بربر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع نماز میں رکو میں جانے سے پہلے رکو کے بعد رفا کرتے ہوئے دیکھا بخاری کے حدیث علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی حد بات ہے کہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مقامات پر رفادین کرتے ہوئے دیکھا عمر رضی اللہ ان لوگوں کو نماز پڑھایا انہوں نے تینوں مقامات پر رفا کے شروع میں رکو میں جانے سے رضی اللہ عنہ یہ سند سجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور ان مقامات پر انہوں نے رفادین کیا یہ سند سجری میں اسلام لائے تھے کون وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی وفات کب ہوئی ہے سن گیارہ ہجری ربی الاول کی بارہ تاریخ کو یہ سن دس ہجری میں اسلام قبول کی. کیا معلومات معلوم منسوخ نہیں ہوا تھا. کہ آخر میں اسلام کی انہوں نے بیان کیا اور ابو ہمارے دس عادی رضی اللہ ہمارے نبی کفات کے بعد بیان کیا کہ وہ رفا دین تین چار مقامات پر انہوں نے رفادین کیا شروع میں رقو میں جانے سے پہلے رقو کے بعد اور سی رکعت کے اندر ٹھیک ہے تو یہ معلوم سے ہوتا کہ رفاع کرنا منسوخ نہیں ہوا ہمارے یہاں لوگ کہانیاں کر کے رکھے ہیں کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے نا عبداللہ اللہ کتنا بڑا ظلم اور بہتان ہے یہ الزام ہے نمازیوں پر صاحب کرام کے اوپر کہ بت لے کر کے آیا کرتے تھے بھئی بت تو مکے کے اندر ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے وہاں تو نماز فرض تو مدینے کی امیراج کے اندر فرض ہوئی نماز اور مدینہ کے اندر جو تھے وہ کیا نام ہمار بھی کیا ساتھ اگر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور بدھ جو ہے آپ دیکھیں کیا کوئی ٹافی یا کوئی چھوٹی چیز ہوا کرتی تھی پتھروں کو تراش کر کے بناتے تھے بدھ وہ کہتے ہیں کہ وہ رفادین اس کرتے تھے کہ بدھ کے لیے نو بلا ملتا بھت ایسا نہیں ہوتا ہے چھوٹا موٹا جیب میں رکھ لیا یا پیکٹ میں رکھ لیا منہ میں رکھ لیا بھڑے بڑے ہوتے تھے اور کئی کی لوگ مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے دیکھے ہندوستان وغیرہ کے اندر جو بت ہوتے ہیں آپ دیکھے کس طریقے سے بڑے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اس طریقے سے بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے یہ نہیں تھا کہ چھوٹا موٹا بھائی جیب میں رکھ لیا منہ میں رکھ لیا بغل میں رکھ لیا اور یہاں رکھ لیا نہیں یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو عوام کے اندر مشہور ہیں کرن نبی کی سنت ہے اور یہ میں نہیں کہتا کہ واجب اور فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن نبی کی سنت نبی کا طریقہ ہے کریں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا لیکن الزام تراشی مت کیجیے نہ عزب اللہ کہ وہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا تھا اس کے بعد آپ رکو میں جائیں گے اور رکو کیسے کریں گے رکو میں جانے سے پہلے آپ جو اللہ اکبر کہیں گے رفیدن کرتے ہوئے جائیں گے رفعتن کریں گے اور اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور رکو میں آپ کا سر اور پیٹھ برابر ہونے چاہیے اور آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی کے اس کو پکڑ لیجئے اور آپ کے جو ہاتھ ہیں کوہنی وغیرہ یہ اپنے ران سے نہ ملائیے بلکہ اس کو دور رکھیے اس سے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے وہاں پر جو دعا آتی ہے آپ وہ دعا پڑھیں جتنی بار آپ پڑھ سکتے اتنی بار آپ پڑھیں اس کے بعد رقو کے بعد آپ پھر سر اٹھائیں گے سم العالحمدہ کہیں گے پھر آپ رفادین کریں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں اور علی بن مدینی یہ ہمارے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے رفع دین کرنا علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں حدیث کے وہ فرماتے اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں لیکن اگر واجب نہ مانا جائے سنت تو ضرور ہے سنت ہے نبی کا طریقہ ہے لہذا ہر بندے مومن کو نبی کے طریقے پر نماز پڑھنا چاہیے آپ نے رکو کے بعد سر اٹھایا آپ برابر کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ تک پہنچ جاتا تھا اتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ہم نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا رکو کے بعد برابر نہیں کھڑے ہوتے ہیں سر اٹھائیں گے سدے میں چلے جائیں غلط ہے میرے بھائی ہمارے بن اس سے یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جی ہاں آپ رکو کے بعد برابر کھڑے ہو جائیے آپ کے جسم کا ہر ہڈی ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے اتدال کے ساتھ یہ نماز کا رکن ہے اتدال اطمینان نماز کا رکن ہے لہذا اس پر انسان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جو جلدی جل جلدی آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں رکو برابر نہیں سجدہ برابر نہیں اور اس طریقے سے سجدے سے برابر اٹھتے نہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ سب طریقہ کیا ہے سنت سے صاحب در غلط طریقہ ہے ایسے ہی سجدے میں اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جانے کے وقت انسان کے لیے دو طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اور جو افضل اور بہتر ہے کہ انسان پہلے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھے اور اس کے بعد جو ہے گھٹنوں کو رکھے اور یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں گھٹنوں کو اگر رکھتا تو یہ بھی جائز ہے اگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اس کے بعد آپ سجدے کریں گے اللہ کے سل کے دیر سے مجھے حکم دیا گیا میں سات آدھا پر سجدہ کروں سات آزا پر عمر تو ان سب اعداد سات آزا پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سات آزا کون سے ہیں آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے قبلہ رخ ہونے چاہیے اور ملے بھی ہونے چاہیے نمبر دو آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے. چار ہو گئے اور چھ کتنے ہو, آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے زمین پر قبلہ رخ ہونے چاہیے دونوں پنجے آپ کے پنجے کہاں رکھیں گے ہاتھ کے آپ کندھے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے چہرے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں دونوں ادھیس ہاتھی لیکن زمین پر ہونے چاہیے چھ ہو گئے نمبر سات آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک یہ دونوں زمین پر ٹکی ہونے چاہیے یعنی کہ آپ ناک کو اٹھا کر کے رکھے نہیں دونوں زمین پر ہونا چاہیے یہ ساتھ آزاد پر حکم دیا گیا اور حکم واضح چیزوں کے لیے ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ کیسے رکھیں گے اپنے بازوں سے دور رکھیں گے اپنے ران میں یا اپنے کیا نام ہے پیٹ سے ملا کر کے نہیں رکھیں گے یا اپنے بازو کو زمین پر پھیلا کر کے نہیں رکھیں گے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا سجدے کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ یہ جو کوہنی ہے نا زمین, یہ زمین پر بسا کر کے ایسا سجدہ کرتے ہیں ہمارے بھی نے فرمایا کہ کتے کی طریقے سے مت بیٹھو نہ کرو سجدے کے اندر بلکہ اس کو اٹھا کر کے رکھو یہ کوہنی زمین سے اوپر ہونی چاہیے جی ہاں آپ کے پنجے زمین پر رہیں گے یہ اوپر ہونا چاہیے اور اتنا آپ اوپر رکھتے تھے کہ اس کے درمیان سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا اگر آپ زمین پر رکھیں گے تو کیسے گزرے گا بکری کا بچہ تو آپ اس کو اوپر رکھتے تھے ہمارے نبی نے منع فرمایا اور یہ حکم سب کے لیے ہمارے یہاں عورتیں لپٹ کر کے چمٹ کر کے سجدہ کرتی اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھا کر کے ایک دم سمٹ کر کے یہ نبی کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے آپ کا حکم سب کے لیے آپ سب کے نبی ہیں سب کے پیشو اور سب لہٰذا سجدا اس طریقے سے کرنا ہم کو کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں پنجے لیکن آپ کے جو یہ بازو یہ ہاتھ ہے یہ کونی اگارا یہ زمین سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کے پیٹ سے نہیں ملنا چاہیے اس کو بلکہ پیٹ سے دور ہونا چاہیے ران سے بھی نہیں ملنا چاہیے اور کچھ لوگ اپنے پاؤں پر بیٹھی کر کے سجدہ کر لیتے ہیں خاص طور سے عورتیں یہ بھی غلط ہے آپ سجدے کے دوران آپ جو ہے پاؤں پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اپنے جو ہے پاؤں سے اوپر رکھتے تھے جی ہاں اس طریقے سے انسان کو سجدہ کرنا ہے تو یہ سجدے کا طریقہ اس کے بعد سجدا کر کے افسر اٹھائیں گے اللہ ابر کہہ کر کے بیٹھیں گے اور دعا پڑھیں گے رب اخلی رب اق فلی یا یہ پڑھیں گے اللہ فی اللی اور ہم نہیں وح دیں آفنی اور ابو داود کے دن سے کچھ لوگ ہمارے بھائی بیٹھتے تو لیکن دعا نہیں پڑھتے دعا پڑھنا میرے بھائیوں ورنہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے دعا پڑھنا رب اق فلی کم سے کم ایک بار پڑھیے رب اخ فی رب اخ فلی دو بار تین بار یا یہ دعا پڑھیے تو دعا پڑھنا یہ بھی ہمارے نبی کا عمل ہے کہ آپ دو سدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے. کیسے بیٹھیں گے آپ اپنے با پاؤں کو زمین پر بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے باؤں پاؤں باؤں زمین پر رہے گا اور داہنا پاؤں کھڑا رکھیں گے قبلے کی طرف اور اس پر آپ بیٹھ جائیں گے اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا اس کے بعد دوسرا سدا کیسے کریں گے جیسے آپ نے پہلا سجدا کیا اس کے بعد پھر اللہ اوبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے اور وہ ایسی پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت ابھی سنی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے آپ کی دو رکعت مکمل ہو جائے گی دو رکاعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے آپ تشود میں اگر اس میں سلام نہیں پھیرنا ہے تو جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھیں گے اس میں بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اور داہنے پاؤں کے پنجے کھڑے ہونے چاہیے قبلہ رخ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جب سجدہ آپ کرے تب بھی مناسب اور سنت یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڈیاں ملی ہوئی ہوں دونوں پاؤں کے پنجے ملے ہوئے ہوں آپ صلی اللہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے یہ مشہن طریقہ ہے تو اس کے بعد تشود میں آپ بیٹھے گا تیار پڑھیں گے اگر تین رکعت والی نماز ہے یا چار رکعت والی نماز اب تیار پڑھ کر کے آپ کیا کریں گے اٹھ جائیں گے اللہ ابر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے لیے رفا دین کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حدیث صاحب کے سامنے بیان کیا ابو حمیدہ ہمیں رضی اللہ عنہ دس صاحب کے سامنے آپ نے بتایا تھا تیسری رکعت کے لیے بھی آپ رفا دین کرتے تھے تو تیسری رکعت تو اسے پڑھیں گے اس صاحب نے پہلی اور دوسری پڑھی ہے اگر تین اکاطوائی نماز ہے تو آپ تشعود میں بیٹھ جائیں گے جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے یا اس طریقے سے اگر چار اکات وائی نماز ہے چار اکات پڑھیں گے اس کے بعد پھر تشعود کریں گے تشعود میں تیاد پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے اور جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے اور اس میں کیسے بیٹھیں گے اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے تورخ تورخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دائیں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں گے اور زمین پر آپ بیٹھ جائیں گے زمین پر آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ کا داہنے ہاتھ داہنے ران پر ہو بائیں ہاتھ بائیں ران پر ہوگا اور اس طریقے سے اس کو تورک کہا جاتا ہے جس میں آپ سلام پھیرتے تھے اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے اس کو تور کہتے ہیں جس میں سلام نہیں ہے اس میں تورک نہیں ہے اس میں اختراش ہے جیسے دو سبوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں یہاں بھی ہمارے بہت سارے بھائی لوگ دونوں پانچ سے ایک اوپر رکھ لیتے ہیں ایسا جو ہے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے بہتر یہ ہے مناسب کہ آپ داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اسی پر آپ بیٹھیے دو سدوں کے درمیان یہ نہیں کہ آپ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے اوپر آپ نے لی رکھ لیا اس طریقے سے آپ بیٹھ گئے تو یہ آپ کی سنت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ داہنے طرف سلام پھیرتے سلام علیکم و اللہ اور پھر بائیں طرف آپ کہہ کر کے یہ سلام پھیرتے اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے آپ کی نماز کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے یہ طریقہ بیان کیا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو ہے طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں اور کیا نام ہے جو صاحب کرام نے بیان کیا ان کے اقوال ان کے امال کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے یہ طریقہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سبا کے اللہ ابلابین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ناجرمائے ہماری نمازوں کے ادھر خوش و خدو پیدا کرے اور جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو کی اللہ ابلا ہم سب کو توفیق دے آپ نبی کی سنتوں پر قائم رکھے نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو کوئی بھی طریقہ ہو ہر طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں اپنانے کے اللہ ربامن تو آپ کا, بہتر, آپ کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فعین خیر حدیثیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر حدیث صلی اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ لہٰذا جیسے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز فرض ہے رکن ہے یہ جانتا ہر مسلمان یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسی پڑھنا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روک لیتے تھے جو اسلام لاتے تھے انہیں باقاعدہ نماز پڑھ کر کے بتاتے تھے آپ نے مرتبہ ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا صحابہ کرام ایک دوسرے کے سامنے نماز کا طریقہ بتائے کرتے تھے سیکھتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہے ہم سے تو کوئی دوسرا بتا دے گا ہماری صلاح ہو جائے گی آج ہمارے اندر چیز نہیں پائی جاتی ہم نماز پڑھ کر کے بچوں کو بتائے اپنی اہلیہ کو بتائے اپنے ساتھیوں کو بتائے پڑھ کر کے انسان بتا سکتا جیسا کہ صابے کے رام بتایا کرتے تھے ہمارے بھی نے پڑھ کر کے بتایا صابق رام کے سامنے ممبر پر چڑھ کر کے آپ نے نماز پڑھ کر کے بتایا کہ ایسی نماز پڑھی جاتی ہے مالک بن ہواری شیخ صاحبی ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ اسلام قبول کیا کئی دنوں تک کو روک کے رکھا ان کو اسلام کی تعلیم دی نماز پڑھا طریقہ بتایا اس کے بعد کہا اپنے کے لوگوں کو دین کی تعلیم دو پوری تعلیم دے دی ان کو سب کچھ سکھا دیا سب کچھ بتایا تقریباً تین چار ہفتہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ سیکھا اس کے بعد آپ ان کو بھیجا تو ہمیں بھی نماز بہت اہم بنیادی رکن ہے اس, کی طریق، اس کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور جو نبی کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ ابفیق عامین بارک اللہ علیہ فرقی ویا کم بلا ذکل حکیم انتہا جوادیم القم عر الرف الرحیم